چو پسی نچو چوکے میرے سے ملامت اردی گزارا رو رو کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں ناظرین دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم اسلام علیکم. Uh, السلام علیکم وعلیکم السلام راشد بات کر رہا ہوں کینیڈا سے جی راشد صاحب فرمائیے پہلے تو بہت مبارک مبارکباد آپ لوگوں کو اس قدر اچھا پروگرام پیش کرنے کے لیے بہت شکریہ یہ باقی ہم لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا پروگرام ہے جو ہم یہاں پہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں شکریہ بہت ہی ہمارے مسائل اس سے حل ہیں جی میرے آ, آ, میرے پاس آ, دو سوال ہیں مگر آ, آج کے مال سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے کوئی بات نہیں کیجئے آپ جو جواب دے دیں تو بالکل مہربانی ہوگی کیجئے سوال جی ایک تو ہم لوگوں کا یہاں پر جو ہے نا آ, پاکی ناپاکی کے حساب سے جو ہے نا وہ کافی مسئلہ درپیش رہتا ہے ہمیں کے جو آ, کیونکہ واش رومز وغیرہ میں جب ہم جاتے ہیں हुँ. تو یہاں پر ٹوائلٹ سیٹس ہوتی ہیں اور جو ہے نا آ, پانی کا یا اس قسم کا جو ہے نا وہاں پہ انتظام تو ہوتا نہیں ہے हुँ. تو صرف جو چیز یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے واش رومز میں وہ ٹوائلٹ پیپرز ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز تو کس طریقے سے ہم جو ہے نا کوئی کس طریقے سے ہم جو ہے نا اس میں اسلامی طریقے سے کچھ ہم کیا کریں اس میں کچھ مشورہ ہے بالکل آپ کو دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹوائلٹ کی ایون ہوتی ہیں تو بیٹھ کے جو ہے نا وہ یہاں پر ممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہ آلریڈی اس قدر گندی ہوتی ہیں تو یورینلز لگے ہوئے ہوتے ہیں مینس واش روم میں تو یہ جو ہے نا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو میرے خیال سے ہر ایک کو درپیش ہے اور ہر ایک اس پہ جو ہے نا اپنے طریقے سے ڈیل کرتا رہتا ہے صحیح مغرش اور اس کی وجہ بالکل آپ کو اس کی شرعی حیثیت انشاءاللہ بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا آپ نے کینیڈا سے کال کی مفتی صاحب جس طرح مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے لباس کی پینٹ شرٹ اور سوٹ پہننا یہ سب پہنا جا سکتا ہے دیکھیں ان کوات کو اگر آپ ملحوظ رکھیں تو اس میں مفتی صاحب نے ایک بیان فرمایا کہ اسلام کی اکثر جو افعال و اعمال کی جن کی ترغیب دیتا ہے اس میں وقف حیا کو مقدم رکھا گیا ہے اور اس قسم کے لباسوں میں عموماً جسم کی ایسی حیت بن جاتی ہے کہ جس میں حیا کی کمی ظاہر ہوتی ہے لہذا ایسا چست لباس پہننا کہ جس سے ران وغیرہ یا جسم کے دیگر آزا واضح ہوتے ہوں یہ تو پھر خلاف شرع ہوگا خلاف اسلام ہوگا ٹھیک اور اگر یہی لباس پہنا لیکن اس انداز سے کہ ستر مکمل طور پر ڈھک رہا ہے اور آزائے ستر نمایاں نہیں ہو رہے تو پھر اس کی گنجائش ہے صحیح لباس کے حوالے سے مرد کے لباس کے حوالے سے کلرز اور اس کی کپڑے کی کوالٹی اس کی تھکنیس یا کتنا پکا ہے اس پہ کوئی ہے کوئی دائرہ کار ہے کاٹن ہو یا واشنگ ویئر ہو اس کا یہ ہے کہ شریعت نے کوئی کلر ہمارے لیے مخصوص نہیں کیا کوئی ایسی حدیث کوئی قرآن کی ایسی آیت لا کر نہیں بتا سکتا کہ نبی کریم نے کسی خاص کلر کو کہا ہو کہ اس کو آپ پہنیں ہاں پسندیدگی کا اظہار ضرور فرمایا آپ نے شاید فرمایا کہ سفید لباس پہنو اور اپنے مردوں کو سفید کفن میں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 دید پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون ساور کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی میں نام اور مقام نہیں بتانا چاہ رہی نہ بتائیے سوال میری درخواست ہے کہ میرے اس کوشچن کا ابھی پلیز آنسر دے دیں تھے میں نے سحری بنانی ہے اچھا یہ بھی میرے تقریباً ہر ویک نا ان کا اپنے دوستوں کے ساتھ پروگرام بنتا رہتا ہے हुँ. یعنی کبھی آؤٹ آف سٹی ادھر ہی لیکن مجھے پتا ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں غلط کام ہو اللہ کا یو کرا کوئی نہیں کرتے ٹھیک جب لیٹ آتے ہیں یا رات کو باہر رہتے ہیں نا تو میں پھر ناراض ہو جاتی ہوں اچھا نہ چاہتے ہوئے بھی ناراض ہو جاتی ہوں میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں اس کا مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل شروع کریں گے جی دیکھیں مسئلہ یہ ہے جب یہ خود زوجہ نے تحقیق اقدیت بات سے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں پیچھے کے کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سب کچھ اب وقت تحقیق ہو گئی کہ شوہر کوئی غلط کام نہیں کر رہا تو اس طرح کی پھر بیجا مسلط ہونے کی کوشش جو ہے وہ شوہر کو بیزار کر دیتی ہے کوشش یہ کریں کہ آپ ضرور محبت کا اظہار کریں اپنے جذبے کا اظہار کریں کہ آپ دیر سے آتے ہیں مجھے ازیت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اظہار ناراضگی ہر چیز کے اوپر کرنا ہو سکتا ہے ان کے لیے وہاں پر جانا امپورٹنٹ ہو کچھ دوست ہوتے ہیں کاروبار دیہاتوں نے کھلانے پلانے سے کاروبار میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے اور اسے کئی بینیفٹس حاصل کرنا مقصود ہوتے ہیں تو اگر آپ نے ناراض ہونے کی عادت بنا لی تو ایک دو دفعہ تو وہ منائیں گے کسی دفعہ بیزار ہوں گے اور چوتھی دفعہ پھر نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے تو ایسا اپنا انداز اختیار نہ کیا جائے کہ دوسرا ہمیں بوجھ محسوس کرے اس کا تھوڑا نرم رویہ اختیار کریں کبھی محبت کبھی پیار کبھی ناراضگی بھی ہو تو حرج نہیں اچھا اس کے لیے کیا کہیں گے جو بال بلائے نہیں جاتے بگاڑے جاتے اسے <تصف> بتایا اسپائکس کہتے ہیں ہاں <تصف> <جو سپائکس> مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ایسی چیز یوز کرنا کہ جو حرام نہ ہو اس میں کوئی غلط کا چیز کی نہ ہو تو وہ چائز <تصف> اب دوسرا آتا ہے کہ بالوں کا اسٹائل oh. بعض اسٹائل ایسے ہیں جو یورپ سے آئے ہیں اس طرف سے آئے ہیں مغرب oh. کی طرف سے آئے اور جیسے آپ نے شاد فرمایا کہ وہ بالکل آدمی پاگل سا لگ رہا ہے مجنون لگ رہا ہے پھر بھی اختیار کیے ہوئے ہیں جی. اس لیے کہ تحفہ وہاں سے آیا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی مناسب اور سلیقے کے ساتھ تحفہ بعض اقتصاد آنکھوں کو اتنا نہیں بچتا جتنا وہاں کا آیا وقت تحفہ ہو oh. اور یہ میں زمین کرتا ہوں کوئی برا نہ مانے کہ انگریز اگر ایک چیز کو اختیار کرتا ہے تو اس کی خوبصورتی کی بنا پر بعض اوقات وہ اچھا لگتا ہے اس چیز کو جب ہم اختیار کریں گے تو با... ایسا بالکل بعض لگتا ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر وہ ٹیاں لگا کے زیورا بنانے کی کوشش کی گئی ہو غریب صورت حال بن جاتی ہے کہ انتے شکل کچھ اور ہے اوپر بال اس سے میچ ہی نہیں کر رہے برآن غیر مسلموں کا ہر وہ اسٹائل اختیار کرنا کہ اس کو دور سے دیکھنے میں انسان صرف غیر مسلم ہی محسوس ہو یہ تو مانا ہوگا اگر وہ فیشن اتنا مسلمانوں میں رائج اور عام ہو چکا ہے کہ اس کو دیکھ کر یہ بدگمانی کم از کم پیدا نہیں ہوتی کہ یہ غیر مسلم ہے تو اس کا استعمال کرنا مکرو تنظی ہوتا ہے مکروع تنظیحی شریعت و سمل کو کہتے ہیں جس کو کرنا گنا تو نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کو ناپسند رکھا ہے مردوں کے بال مفتی صاحب آج کل بہت جھڑ ہے بہت زیادہ ایک رواج ہو گیا جھڑ جائے جس کے بچارے کے بعد ہی نہ ہو وگ لگا سکتا ہے یا آج ہیئر ٹرانسپلانٹیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ سائز کے ترقی کر لی ہے یہ جائز ہے لیکن بیک لگانے میں اگر وہ بال انسانی بال ہیں تو انسانی بالوں کا استعمال اس طرح نہ کیا جائے جی ہاں کیونکہ انسان محترم ہے اس کے جسم کا ہر جز محترم ہے اس کے بال بھی محترم ہیں لہذا انسانی بال کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اس کو دفنا دیا جائے اس کو اس طریقے سے استعمال نہ کیا جائے بیک میں اگر غیر انسانی بال استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ بال بھی جو غیر انسانی ہو وہ خنزیل یا کسی ناپاک چیز سے حاصل کیے ہوئے نہ ہوں تو پھر اس کا استعمال باپو کہاں نے لکھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے صحیح پھر اسی طرح جیسے اونٹ ہو گیا اس کے اس جانور سے جو لٹ بنائی جاتی ہے اس کا استعمال کیا بال جھڑ گئے اس کے لیے ویک کے طور پہ تو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم, السلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں شبیر بات کر رہا ہوں جی لاہور سے جی شبیر صاحب سر مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے دوستوں نے مل کے ایک بیمار آدمی کے لیے کچھ رقم اکٹھی کی تھی اچھا اب وہ بندہ اس پہ ہم نے وہ خرچ بھی کی مثلاً اس کی بیٹی کی شادی میں بھی پیسے خرچ کیے وہ فوت ہو گیا اس کے میڈیسن پہ بھی پیسے خرچ کیے اس میں سے کچھ رقم है گئی ٹھیک ہے اب وہ بندہ جو کہیں وہ لوگ یہاں سے فیملی شفٹ کر گئی ہے اب ان کے حالات بھی بہتر ہو گیا پہلے سے تو اب ہمیں مجھے پوچھنا یہ ہے کہ وہ جو رقم بکایا ہے وہ کیا ہمیں اسی کو دینی پڑے گی یا ہم کسی اور مستحق کو دے سکتے ہیں ایک اور سوال ہے میرا जी जी جو پہلے بھی میں نے کیا تھا لیکن اس کا جواب مجھے میں مط... مطمنی ہُوا اس سے میں ڈائریکٹر ہوں ٹیلی ویژن ڈرامے بناتا ہوں جی جی اب بالکل آپ کا سوال مجھے یاد آ گیا ان شاء اللہ کوشش کچھ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈال دیں اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اللہ ہم مطمئن کریں گے بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب بالوں میں سیاہ فضا اچھا یہ جو مفتی صاحب نے بیان پر ایک چیز رہ گئی ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے یہاں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں قیاسن ہی ہم اس کو کر سکتے ہیں بعض نے تو اس کو ناجائز قرار دیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ انسانی جو بھی جز جدا ہو جاتا ہے اس سے انتفاع یعنی نفع اٹھانا ممنوع ہو جاتا ہے اچھا تو اگر اس میں اس طرح کیا جائے کہ بال توڑ کر دوبارہ اس کو لگایا جائے کسی بھی مصنوعی ذریعے سے تو یہ گویا کہ ایک ٹوٹے ہوئے علیحدہ ہوئے جز سے دوبارہ نفع اٹھانے کی کوشش ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے سوئی اور بعض نے اس کی ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس کے امو میں بلوا کو دیکھتے ہوئے کہ اب یہ چیز بہت زیادہ بہت بہت بہت بہت ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ فقہ ایک اصول ہے کہ اگر سراہ کسی چیز کی قرآن و حدیث پہ ممانعت نہ ہو ہم قیاسن اس کو منع کریں تو پھر اس میں گنجائش نکل جاتی ہے بلکہ بعض اوقات احادیث میں بھی شدت جب کسی چیز کی ممانعت کی نہیں ہوتی تو عموم بلوا کی دلیل کی وجہ سے کسی چیز کے جواز کا حکم دے دیا جاتا ہے صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سید اکبر علی بول رہا ہوں سیاوت مدھیہ پردیش ہندوستان سے اچھا جی سہی صاحب میں میرا سوال سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا آپ کو تسلیم بھائی صاحب کو جناب علامہ اکمل صاحب کو اور ان کے سرپرک جو بیٹھے ہیں جناب عامر صاحب اور مولوی صاحب کو اور آپ نے جو پروگرام شروع کیے ہیں وہ واقعی اتنے قابل تعریف ہیں اور اتنے اچھے پروگرام ہیں کہ اس سے ہمارے جو مسئلے ان کی درستی بھی ہوتی ہے اور جہاں ہم غلط ہوتے ہیں تو ان کو پروگراموں کو سن کے اور ہم ان پروگراموں سے ہمارے جو عمل میں جو غلطیاں ہیں ہم اس کو سدارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے جو اکبر صاحب کے ترجمے کا جو پروگرام شروع کیا ہے हुँ. وہ بھی کافی تعریف ہے اچھا پروگرام ہے اور ایسے پروگراموں سے ہمارے علم بڑی ہوتی ہے اچھا انڈیا میں آپ کا تو میں اس قدر مدید ہوں یہ سمجھ لیجئے کہ میں ان کا احکام شہر پروگرام بھی بہت اچھی طریقے سے سنتا ہوں اور اس پروگرام میں میں مجھے یہ سمجھ لو کہ جب سے رمضان ملنا شروع ہوا ہے میرے کو نیند ہی نہیں آئی ہے اور یہ پروگرام میں ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں اور جو ابھی جیسے کہ جی جی کال لگنے پر میرا جتنی خوشی ہو رہی ہے سوالات میرے ذہن سے نکل گئے آپ کی کال آئی ہمیں بھی بہت خوشی ہے مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پر انڈیا میں پروگرامس کس طرح سے دیکھے جاتے ہیں اور شہری ٹائم کی کیا کس طرح سے مطلب اس کی مقبولیت ہے شہری ٹائم تو بہت ہی زیادہ مقبولیت ہے اچھا اور یہ شہری ٹائم میں پورے ٹائم اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے جو سوالات جواب ہوتے تھے اس کے اوپر تبصرے بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ ہاں میں نے یہ سنا ہے بہت زیادہ کہ وہاں پر آفسز میں اور اکثر گھروں میں جب لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو شہری ٹائم کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں مجھے ایسی ای میل آئی ایسے خطوط آئے جی ہوں اور اکمل صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ دعا میں ہمیں یاد رکھیں ضرور انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا اچھا مفتی صاحب سیاہ خزاب لگانا یا ڈائی کرنا مہندی لگانا اس حوالے سے کیا کہیں گے مرد کے لیے جی ہاں مرد کی چونکہ بات کر رہے ہیں تو مہندی کی تو صلاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے اچھا کہیں پورے جسم پہ لگا سکتے ہیں نہیں پورے جسم نہیں آپ نے بال جی ہاں بال کا ذکر کیا ہے کیونکہ باقی جگہ لگانے میں عورتوں سے مشابہت ہے ہاں اگر بغرض علاج استعمال کیا جائے جیسے کہ بعض لوگ پاؤں کے تلوے میں گرمی جید. کو دور کرنے کے لیے لگاتے ہیں تو وہ شرم جائز ہوگا کہ اب وہ ایک علاج کے زمرے میں آ گیا جید. لیکن ویسے یہ لگانا یہ بطریق زینت جو ہے یہ عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے ممنوع ہے صحیح خزاب وغیرہ کے حوالے سے ہم انشاءاللہ شاء گفتگو کرتے ہیں مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ اور یہ پروگرام آپ کے لیے کیو ٹی پیش کر رہا ہے اس سال ماسٹر پینٹس کے تعاون سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور حافظ نور سلطان صدیقی صاحب بات ہو رہی تھی آ, کلر کرنے کی ڈائے کرنے کی اور بالوں پر مہندی لگانے کی مردوں کے حوالے سے کیا حکم ہے یہ بات مفتی صاحب سے کریں گے ایک کالر پہلے شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تو تسلیم صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی میرا سوال یہ ہے تسلیم صاحب کون سا کہاں سے میں جب روزہ رکھتا ہوں تو روزہ میں مجھ کو جی میں ایم پی سے انڈیا ایم پی سے بات کر رہا ہوں حاصل نبی نام ہے میرا اچھا جی میں جب روزہ رکھتا ہوں تو روزے میں مجھ کو تھوک بہت آتا ہے نماز پڑھتے میں تھوک بہت دقت ہو جاتا ہے کیا مطلب تھوک اندر لے لینا چاہیے یا منہ میں رکھ رکھنا چاہیے اس کو ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں بہت زیادہ تھوک آتا ہمیں آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ بھائی کال کرنے کا مجھ سب دائیں کرنا مردوں کے لیے مردوں کے لیے چونکہ مہندی کی تو اجازت ہے ٹھیک نبی کریم نے خود حضرت وقر کے والد ابو قحافہ کو دیکھا کہ وہ سفید ان کے بال تھے تو فرمایا اس کو مہندی سے رنگ لو یا زرد رنگ سے اس کو رنگ لوں لیکن باقی جو کلر جو کالا ہو چاہے کوئی بھی قسم کا کلر ہو اس سے بالوں کو رنگنا یہ شرم ممنوع ہے اچھا مرد بالکل کہا جاتا ہے سیاہ خزاب بالکل سیاہ ہو تو وہ ناجائز ہے اگر کوئی لائٹ کلر لگائے جائے تو وہ جائز سیاہ رنگ کا چونکہ نبی کریم نے بیان فرما دیا جو جب کسی چیز کو بیان کر دیا جائے تو پھر وہ کم ہو چاہے زیادہ <خص> سب کو شامل ہوگا ہاں <coughs> براؤن ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن براؤن کلر ایسا کہ وہ بالکل سیاہ نظر آئے وہ ممنوع ہوگا باقی براؤن کلر بھی لگانا یہ جائز ہے بشرطے کہ وہ مہندی کیسے کلر کا تھوڑا ہو جاتا ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے باقی صرف مہندی یا براؤن کلر بلیک وغیرہ یا اور دیگر کلر جو ہیں وہ پھر زیب و زینت صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی مبارک کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں بھائی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں جی جی میرا نام ازرا ہے جی کہیے بھائی مجھے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے نا تقریباً چھ یا سات سال پہلے نا کچھ منتیں مانگی تھی اچھا وہ پوری تو نہیں ہوئی ہے لیکن نا مطلب جو خواہش ہماری تھی وہ پوری تو نہیں ہوئی ہے हुँ. تو کیا وہ منتیں کافی تو میں بھول بھی گئی ہوں تو کیا وہ پوری کرنا ہمارے لیے اب ضروری ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ ایک بات یہ پوچھنی تھی हुँ. کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب مفتی محمد اکمل صاحب کے پروگرام میں میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی پیدائش کے ساتھ اس کے جنتی اور جہنمی ہونے کا جو بھی اسباب ہے وہ سب لکھ دیا ہے اچھا تو پھر انسان کا زندگی میں کیا کردار ہے کہ وہ کیا کرے گا بھائی اگر پوری زندگی عمل بھی کرے گا اور اگر وہ جہنمی ہوا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل بہن آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب مرد زیور کتنا پہن سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں چین بھی پہن رکھی ہے انگوٹھیاں بھی بہت زیادہ گھڑیاں بھی وقت دیکھنے کے لیے کیا پتا نہیں دو دو پہنتے ہیں کتنی پہن زیور کتنا پہنا جا سکتا مردوں کا زیور علم ہے اصل جو زیور ہے اس کی بیوٹی ہے صحیح اب وہ نہ ہو اور اس کو چھپانے کے لیے دوسری چیزیں استعمال کرے یہ الگ چیز ہے بار چین والی گھڑی پہنی جا سکتی ہے ابتدان بعض علماء نے منع کیا تھا اب اتنا رواج پیدا ہو گیا ہے اور گھڑیاں بھی اسی طرح کی آتی ہے اس کا مقصد زیبر نہیں ہوتا بلکہ ضرورت ہوتا ہے استعمال کے لیے رہا چین کا استعمال کرنا یا ایسی گھڑی استعمال کرنا کہ جو گھڑی ہوتی ہے اس میں چین لگی ہوتی ہے جس کو گلے میں پہنتے ہیں اس گھڑی کا استعمال کرنا منع ہے انگوٹھی اگر استعمال کرتا ہے چاندی کی استعمال کر سکتا ہے مگر اس کی مقدار ساڑھے چار اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی استعمال فرمائی یہ سب بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ مہر لگانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے صحیح خطوط صحیح پر اسٹیمپ پر صحیح صحیح تو اس لیے خاص کر کے علماء مفتیان کرام کے لیے تو اس کو خصوصی طور پر اچھا دیکھا جاتا تھا بڑے جو بزرگ اور بڑا نفیس قسم کے جو لوگ ہوتے تھے شیروانی لگاتے تھے اور اس کے ساتھ گھڑی وہ جیب میں چین والی ڈالی اور اس کو لٹکاتے تھے وہ اس کی کیا حیثیت ہے مفتی صاحب نے گلے میں پہننے کے لیے فرمایا یہ جو نہیں وہ اصل میں زنجیر کا استعمال منع لکھا ہے یہ فقہان ہے جی وہ زنجیر بھی منا ہے اور یہ چہن بھی اگر قبض زینت کی وجہ سے ہو بطریق زیور اس کو استعمال قبض کیا جائے تو منع ہوگا اور اگر ضرورت کے تحت ہے کہ اس پہ مضبوطی رہتی ہے تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہوتا ٹھیک باقی یہ جو انگوٹھی کا ارشاد فرمایا اس میں تھوڑا سا میں اضافہ عرض کروں گا کہ یہ چاندی کی انگوٹھی ایک انگوٹھی پہن سکتے ہیں ایک وقت میں اور ساڑھے چار ماشا سے کم وزن کی ہو اور اس میں نگ لگا ہونا شرط ہے اچھا نگ چاہے کتنے وزن کا ہو اگر بغیر نگ کی پہنیں گے تب بھی ممنوع جیسے چھلہ بن جاتا ہے تو نگ والی انگوٹھی ہونی چاہیے ایک انگوٹھی چاندی کی ساڑھے چار ماشا سے کم وزن کی ہو تو یہ مرد جائے اچھا اگر, اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو, تو یہ اس کی ممانعت میں آ جائے گی کیونکہ مطلق نبی کریم نے مرد کو زیور کے استعمال سے منا فرمایا لیکن جب خود پہنا تو پھر ہم اسی قید کے اوپر اس کو رکھیں گے کہ ساڑھے سے کم وزن اچھا آج کل دیکھا اصلی چاندی بھی اکثر تو جو انگوٹیاں بن رہی ہیں مردوں کے لیے وہ اصلی چاندی میں نہیں ہے اس میں ملاوٹ بھی ہو رہی ہے اور کئی دفعہ چاندی پر جو ہے وہ سونے کا پانی بھی چڑھا لیا جاتا ہے اچھا مرد جو ہے نا وائٹ جو ہے وہ وائٹ گولڈ پہننا شروع کر دیا اس کے لیے کیا حکم ہے دیکھیں مرد کے لیے چاندی کے علاوہ پہلی بات تو اصول یہ ہے کہ ہر قسم کی بقیر تمام دھاتے منع ہیں ٹھیک دوسرا یہ کہ چاندی کے بارے میں ہم نے کیا فرمایا چاندی پر ملاوٹ آپ نے فرمایا اس میں شرح اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر ملاوٹ کم ہے اور اس میں چاندی کی مقدار زیادہ ہے تو کل کا حکم پھر چاندی کا ہی ہوتا ہے تو اس میں تو ساڑھے چار ماشا ہی دیکھیں گے اگر ملاوٹ زائد ہے چاندی کم ہے تو پھر یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کو ہم ساڑھے چار ماشا کے وزن تک لے جا سکتے ہیں صحیح مفتی صاحب کہا جاتا ہے کہ انگوٹھی جو ہے وہ ایک شادی کا ایک اہم حصہ بنا دیا گیا کہ مرد کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جائے گی اور مرد اس میں جسٹیفیکیشن یہ دیتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر پہننے میں کیا ہارج ہے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے جتنی دیر نکاح ہو رہا ہے وہ مطلب شادی ہو رہی ہے پہنی جا سکتی ہے لیکن جہاں تک تھوڑی دیر کا یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے ایک بات یہ تو طے ہے کہ مرد کے لیے سونا ممنوع ہے حبی کریم علیہ السلام نے بخاری مسلم کی روایت موجود ہے منع فرما دیا ہے تو حضور کے منع کرنے کے بعد اب اجازت تو نہیں ہو سکتی وہ حلال تو نہیں ہو سکتا رہا یہ مسئلہ کہ انگوٹھی دراصل یہ دی جاتی ہے داماد کو, منگنی کے وقت بہت, بہت, بہت زیادہ دی جاتی. اب اس میں ایک اس کو رسم بنا لیا کہ رسم بنانے کے بعد باقاعدہ پہنانا हुँ. اب ہم کچھ لحاظ کریں گے معاشرے کا بھی معاملات کا بھی تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس موقع پہ جھگڑا نہ کیا جائے یہ ہے کہ آپ اس کو اتار دیں اچھا پہلے स... سے اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیا جائے ہماری سوچ کو سمجھا دیا جائے کہ یہ نامناسب ہے تو یہ اچھا ہوتا ہے اچھا ہمارے کئی ایسے پیر دیکھتے ہیں بلکہ میں تو انہیں منگل کہتا ہوں وہ انگوٹیاں بہت زیادہ پہنی ہوئی ہیں جبا بھی اور وہ زیادہ انگوٹھی تو نہیں دراج ولایت اس نے چیک کیا ایک ایک انگلی میں دو دو تین تین انگوٹھیاں پہن رکھی جہاں یہ بالکل ناجائز ہے اور بزرگی کا تعلق انگوٹھی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اتباع شریعت کے ساتھ ہے یہ بات ذہن کے اندر رکھنا چاہیے اور اس قسم کے لوگوں کو اس کے ظہری حریوں کو دیکھ کر اسے بزرگ تسلیم کرنا ایک عوامی ذہنی سوچ تو ہو سکتی ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے قانون اور جو ضوابط بیان فرمائے ہیں ان کی روشنی میں دیکھیں تو ایسا شخص قابل احترام نہیں ہے بلکہ تو قابل سزا ہے کہ وہ ایک دینی دلیل کے طور پہ اپنا آپ کو پیش کر رہا ہے اور خلاف شرح کام کر کے لوگوں کو شریعت کے خلاف ابھار رہا ہے اس لیے دائرہ در میں رہ کے ان کو بھی سمجھانا چاہیے صحیح ایک کولا شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام مل علیکم السلام رسیم بھائی جی کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بات کر رہا ہوں چلکوٹ سے کہاں سے چلکوٹ سے جی فرمائیے اصل میں سوال یہ ہے کہ سفر کے دوران آ, روزہ رکھ سکتے ہیں سفر है? آسان ہے یا مشکل ہے تھوڑا ڈیٹیل سے جواب دے اچھا انشاءاللہ شاء آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب ایک خاص طور پر ایک مزارات سے اور مختلف لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا چھلا ہے یہ فلاں جگہ کا کڑا ہے اور اس کو علاج کے لیے یا برکت کے لیے پہننا اور ہم نے دیکھا ہے وہ پٹیاں بھی باندھنا کہ یہ فلاں جگہ کی ہے یہ جائز ہے مطلب کڑے وغیرہ اور یہ چھلے یہ تو ممنوع ہیں کیونکہ مرد کو جو زیور زینت کے لیے اجازت دی گئی ہے وہ ایک انگوٹھی ہوئی دی کی ساڑھے چار ماشا سے کم وزن کی اور نگ والی ہونا شرط ہے ٹھیک تو چھلے اور کھڑے اس سے خارج ہیں لہذا چاہے وہ مزار کے ہوں چاہے وہ مزار کے علاوہ کے ہوں وہ ممنوع ہوں گے بات کہتے ہیں مدینے سے لے کر آئے ہم چھل بالکل تو مدینے کی برکت اپنے مقام پر لیکن جو خود مدینے والے ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود شار فرما رہے ہیں تو مدینہ کا قرب اپنے مقام پر حکم نبی اپنے مقام پر جہاں اس قسم کی چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے ہاں اگر بغرض علاج استعمال کر رہے ہیں بغیر علاج جیسے بات کہتے ہیں یہ کھال اکھڑتی ہے یہاں کی تو کوئی چھلا پہننے کا طریقہ علاج مشورہ دیتا ہے کہ چھلا پہننے تو یہ رک جاتی ہیں یہ کھالیں اگر واقعی آپ نے اور طریقہ علاج اختیار کیے اور ان سے علاج نہ ہو سکا تو پھر یہ بغیرز علاج اس کی گنجائش نکل سکتی ہے صحیح تازی ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب آپ کو اور آپ کی پوری کیورٹی کی ٹیم کو بہت بہت مبارک ماشاءاللہ بہت آپ نے اچھا پروگرام شروع کیا جس سے گھر بیٹھ کر انسان علم دین تھے استفادہ کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو ہمیشہ قائم رکھے آمین اور آمین آپ کے جذبات پر آپ کو مزید برکتوں سے نوازی آمین آمین کون سا کہاں سے بات جی کر رہے میں ہیں؟ محمد آصف تو بسم حرض کر رہا ہوں یہ میرے ایک دو سوال ہیں تو یہ مفتی صاحب سے مفتی محمد اکمل صاحب سے کہ پہلا تو یہ ہے جی کہ نابالغ کی امامت منع ہے اچھا یہ میں نے مفتی صاحب کا بیان سنا ہے تو میں نے یہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ ہنفیوں کے پاس کون سی دلیل ہے جس سے یہ ممانت ثابت کرتے ہیں جبکہ صحیح بخاری میں عمر بن سلمہ نے چھ سال کی عمر میں امامت کروائی اچھا دوسرا میرا سوال یہ ہے جی کہ یہ ہنفیوں کی جو دلیل ہو جی وہ حدیث وغیرہ کا حوالہ ضرور فرمانے اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت شکریہ کال کرنے کا نام شامل کرتے ہیں پروگرام میں حافظ نور سلطان صدیقی لاہور سے ہماری دعوت پر تشریف لائے جی ایک اردو کلام میں پیش کرتا ہوں جو ہم جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کنمین شیخ کی طرف بیٹھ کے ہم یہ اکثر کلام پڑھا کرتے ہیں شادی ابھی میرے دن میں آیا بش بش پیش کرتا ہوں میرا دل اور میری دل اور میری جان مدی Come it is ماشاء اللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں ہلو جی وعلیکم السلام اب آ رہی ہے میری آواز ہلو السلام وعلیکم السلام کہیے سچین بھائی جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں کہیں آپ کی میں کراچی بات کر رہی ہوں جی فرمائیے کراچی سے اب ٹیلیویژن کے بارے میں سوال کرتا تھا ٹیلیویژن کی آواز بند کر دی تھی میری بینک بارے میں سوال کرنا تھا کہ وہ ہے نا میری امی سے نا جو شادی کری تھی تو وہاں میری امی کے ساتھ رہتی تھی تو ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا جو میری امی کے دوسرے شوق میں تھے انہوں نے